بسم اللہ الرحيم الحمد للہ الحمد للہ وقفہ وسلاۃ والسلام على جميع الامبیہ خصوصاً على سیدہ و محمد المصطفى وعلى علیہ وصاب العطقیہ باب ما جاء افی صفت نوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان البرابن عادبن عضی اللہ عن ان رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اخذ اقدم و كف المنا تختمن وقلا ربینی بکا یوم تباء و ابادک امام تر مزیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک باب قائم فرمایا باب ما جاء فی صفت نوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کا تذکرہ آقالسرات السلام کے آرام فرمانے کا تذکرہ آپ کی نیند مبارک کا بیان ہوگا کہ آقا علیہ السلام جب رات کو تشریف لاتے اور بستر پر آرام فرماتے تو آپ کیا دعائیں پڑھتے تھے کیا آپ کے اعمال ہوتے تھے ان میں سے کچھ اعمال کا تذکرہ یہاں پر امام وزیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں پر چھ احادیث مبارکہ بیان کی گئی پہلی حدیث سیدنا نبرائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اقالیہ صلاۃ والسلام عیدا احادہ مؤزیا جب آپ اپنے بستر مبارک پر تشریف لاتے وضاح کف المنا اپنی دائیں ہتیلی آپ رکھتے تخ تخت دل ایمن دائیں رخسار مبارک کے نیچے ایسے دائیں ہتیلی دائیں رخسار کے نیچے ایسے اور داہنی کروٹ پر آپ آرام فرماتے اور یہ دعا پڑھتے تھے رب قینی ادا ب کا یوم تب آس رب اے میرے رب قینی مجھے بچا عذابک اپنے عذاب سے یوم تب عبادت جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے چونکہ انسان سو رہا ہے اور نیند موت کی ایک قسم ہے حدیث میں اس کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے تو اس وقت انسان اپنی آخرت کو اور قیامت کو اور اللہ رب العزت کے سامنے اٹھنے کو یاد کرے تو اقاع علیہ و السلام تو بخشے بخشائے تھے اور آپ جو یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا تو ظاہر ہے آپ تو معصوم تھے اور آپ تو بخشے بخشائے تھے یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ امت اس طرح سوتے وقت دعائیں مانگے گی ربقینی اعضا یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا یومت تب آس جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے تو دانی داہنی کروٹ پر دایاں ہاتھ مبارک دائیں رخسار مبارک کے نیچے آپ رکھتے تھے یہاں پر ایک علماء نے ایک وجہ بیان کی ہے کہ دہنی کروٹ پر سونا بہت اچھا ہے اس کی وجہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے اور اگر انسان بائیں کروٹ پر سوتا ہے تو وہ بھی شرن جائز ہے کوئی مانت نہیں ہے لیکن زیادہ اچھا ہے دائنی کروٹ پر سوئے کیونکہ جب دائنی کروٹ پر سوتا ہے تو باقی بھی جسم کا جو لوڈ ہے بوجھ وہ دل پر پڑتا ہے تو وہ دل کے لیے اتنا زیادہ مفید نہیں ہے لہٰذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان دائنی کروٹ پر سوئے کیونکہ دل بائیں طرف ہے وہ اوپر ہوگا اور اعضاء کا بوجھ اس پر نہیں پڑے گا لیکن یہ ایک اضافی چیز ہے اصل تو یہ ہے کہ سنت میں آیا ہے اخلی سات اسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ انسان دہنی کروٹ پر سوئے تھوڑی سی دیر سو جائے لیٹ جائے بعد میں اگر رات کو یا تھوڑی دیر بعد کروٹ تبدیل بھی ہو جائے تو یہ سنت اس کی ادا ہو جائے گی لیکن سوتے وقت انسان دہنی کروٹ پر اپنا دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے اور یہ دعا پڑھنا ربقینی اعضابقہ یہ امتباسو عبادت ہستے ان کی روایت میں ہے کہ تین دفعہ یہ دعا پڑھنی چاہیے لہٰذا انسان رات کو سونے سے پہلے اپنے بسور پر جب جائے تو یہ دعا تین دفعہ پڑھ لے رب قین عذابکا یوم تبعث عبادک یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن آپ اپنے بندوں کو جمع فرمائیں گے دوسری روایت حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے فرماتے ہیں کہ قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوا آپ اپنے بستر مبارک پر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم بسم کا اموت و احیاء یا اللہ کا امو تو احیا تیرے نام پر میں مرتا ہوں وہ اہیا اور تیرے نام پر ہی میں زندہ ہوتا ہوں تو اب یہ نیند یہ موت ہے تو تیرے نام پر یا اللہ میں مر رہا ہوں یہ تیرے نام پر اور وہ اہیا زندہ ہونا بھی یا اللہ تیرے نام پر دوسری جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ انّلاطی و نسخی و محیہ یا کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے تو انسان کی ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے سب کچھ اللہ کے لیے تو یہاں پر انسان اقرار کرتے اللہ بسم کا اموت ہو تیرے نام پہ اللہ مر رہا ہوں احیا اور تیرے نام پر ہی میں زندہ ہوتا ہوں اور جب آپ جاگتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے الحمد للہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا بادام اما تنا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں موت دی وہ الََہ ہند نشور اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے تو نیند ایک موت ہے اسی کا اللہ و بسم کا امود تیرے نام پہ مر رہا ہوں اور الحمدللہ للہ اللہ مرنے کے بعد انسان جاگنے کے بعد انسان کہہ رہا ہے وہ ہے کہ مجھے مرنے کے بعد نئی زندگی ملی ہے تو تمام تعریف و صلی اللہ کے لیے احیانہ بادماں اما تنا جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی تو یہ نیند ایک موت تھی اب ہم زندہ ہو گئے اور نیند کے بعد نئی زندگی مل گئی قرآن نے کہا اللہ یا توف النف نہ موتحا اللہ موت کے وقت انسانوں کی روح نکال لیتے ولۃ لم تمطفی منع محا اور نیند کے اندر بھی انسانوں کی روح نکل جاتی فعیوم سک الطیقل علیہوت اور جن پر موت آتی ہے ان کی روح روک لی جاتی ہے اور سر الخرا اور دوسروں کی روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایک وقت مقرر تک تو نیند بھی ایک قسم کی موت ہے اس کے اندر بھی انسان کی روح ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہ ایک موت کے موت کا نمونہ بھی ہے کہ انسان موت انسان کو موت ایسے آئے گی اور موت کے بعد انسان اٹھے گا کیسے اس کا نمونہ ایک جاگنا ہے کہ انسان نیند آتی ہے موت ہے اور نیند کے بعد انسان اٹھتا ہے یہ نئی زندگی ہے تو اسی طرح ہم کل مریں گے اور وہ الہی ہند نشور آج ہم اٹھے ہیں دنیا میں آئے ہیں اور کل ہم مریں گے اس کے بعد اٹھیں گے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو اس وقت انسان سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی انسان اپنی موت کو اور اپنے قیامت والے دن اللہ کے دربار میں اٹھنے کو یاد رکھنا چاہیے اس لیے سونے کی دعا میں بھی موت اور حیات کا تذکرہ ہے اور جاگنے کی دعا میں بھی موت اور حیات کا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے دربار میں زندہ ہونے کا تذکرہ ہے تو انسان کو اس وقت میں بھی اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے تو یہ دوسری دعا ہے اللہ مبسمِ کا امو تو اور جاگنے کی دعا للہ احیانا اماتنا للہ النشور تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف نشور اٹھنا تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرا عمل ہے کہ آپ کا سوتے وقت کیا عمل ہوتا تھا عناشت رضی اللہ عنہا امیا شا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ وسّم اضاء اوا اللہ فراشی اقا الصلاۃ اس اسلام جب بستر پر تشریف لاتے تھے کل ہر رات تو جمع کا آپ اپنے دونوں ہاتھ مبارک ایسے جمع فرماتے تھے فن ففی اور آپ اس پر دم فرماتے تھے وہ دم کیا ہوتا تھا واقعہ قلول اللّہ عہد آپ قل اللہ حد پڑھتے تھے سرخلاص پوری قلاء عظب رب الفلق سر فلق پوری پڑھتے تھے قلع اور قلاء عظبِ رب ناس پڑھتے یہ تین دفعہ ایسے پڑھ کے ہاتھ مبارک اور ایسے دم فرماتے اور اس کے بعد سما مساح بہ ماں مستاح امن جسدی پورے جسم پر جہاں ہاتھ پہنچ جائے آپ ہاتھ پھیرتے تھے یک دو و بھے ماں راسو وجہ سر مبارک سے شروع کرتے تھے چہرۂ مبارک پر ایسے اور پھر ماں اقبال امن جسدی پورے جسم پر آپ اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیتے تھے اور یہ ایک دفعہ پھر دوبارہ تین صورتیں پڑھی پھر دوبارہ آپ نے ہاتھ پھیرا پھر آخری دفعہ تین صورتیں پڑھی تو تین دفعہ تین تین صورتیں پڑھ کے ہر دفعہ دم فرما کے پورے جسم مبارک پر پھیرتے تھے تو یہ آپ کا تیسرا عمل تھا کہ آپ یہ تینوں کل پڑھا کرتے تینوں قل کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے اقال سرات اسلام نے صابۂ اکرام کو فرمایا کہ ما یہ تعود و متعودم بے بص ان جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے کہ انسان جس کے ذریعے اپنی حفاظت حاصل کرے پناہ حاصل کرے یہ بڑی عجیب یہ صورت مبارک ہے کہ اس میں انسان کہتا ہے سر اخلاص میں تو اللہ کی حمد و صنع ہے اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ قل و برب رب الفلق یا اللہ میں صبح کے رب کی آپ فرما دیجئے کہ آوضو میں پناہ میں آتا ہوں بے الفلق صبح کے رب کی من شر ما خلق تمام مخلوقات کے شر سے اب تمام مخلوقات میں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں شیاطین بھی ہیں اور اس میں بلائیں مصیبتیں جادو ہر چیز آ جاتی ہے من شر ما خلق تمام مخلوقات کے شر سے تو اس لیے یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ جن سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے تو اقاع اصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صبح شام بھی ان صورتوں کو تین تین دفعہ پڑھتے تھے ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھتے تھے اور رات کو سونے سے پہلے آپ تین دفعہ پڑھ کے دم بھی فرماتے تھے اور آپ اپنی بیماری میں بھی یہ صورتیں اپنے اوپر دم فرماتے تھے ہمیں اشاء فرماتی ہے کہ آخری آپ کا جس بیماری میں مثال ہوا اس میں پھر جب آپ کی طبیعت مبارک بہت کمزور ہو گئی تو میں آپ کے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے ہاتھ مبارک آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی تو اس لیے ان صورتوں کا خاص طور پر ہر نماز کے بعد بھی اتمام کیا جائے ایک ایک مرتبہ صبح شام تین تین دفعہ پڑھی جائے اور رات کو سونے سے پہلے بستر پر انسان یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے چوتھی حدیث میں عط عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقا الیہ ساط اسلام نام حتیٰ نف کہ آپ سوئے حتٰ نف کہ آپ کی سانس مبارک کی ہلکی سی آواز آئی جیسے انسان سوتا ہے تو بعض اب سانس کی ہلکی سی آواز آتی ہے تو اقاصۃ سلام کیسی ہلکی سی آواز آئی وکانۂ دا نام نفا اور آپ کی عادت مبارک ہمیشہ یہ تھی کہ آپ جب آرام فرماتے تھے تو آپ کے سانس مبارک کی آواز آتی تھی ہو بلال فعظ رحم و تو حضرت بلال نے ایک دفعہ اذان دی تو آئے تشریف لائے بلال تشریف لائے اور کہا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا اذن و بصلہ نماز کی خبر دی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا فقامہ وسلح تو آپ کھڑے ہوئے آپ نے نماز پڑھائی ولم یا تو آپ نے وضو نہیں فرمایا یہ اقال اثرات اسلام کا ایک معجزہ تھا کہ آپ کی جو نیند تھی وہ آپ کی نیند وضو کو توڑنے والی نہیں تھی کہ اقال اسرات اسلام جب آرام فرماتے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ آرام فرما رہے ہیں آپ سوئیں اٹھ کے آپ نماز پڑھتے تھے تو ایک صحابہ نے پوچھا ارس اللہ آپ تو سو گئے فرمایا کہ ان نایہ یا نامان اولا یا نام میرا دل جاگتا ہے میرا دل نہیں سوتا تو آپ کی جو نیند مبارک تھی وہ ناقض وضو نہیں تھی وہ آپ کے وضو کو نہیں توڑتی تھی عام انسانوں کی جو نیند ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آقالیہ صلاحت وسلام کی بلکہ انبیاء کرام کی تمام انبیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان کی نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوتی ہے اور آقالیہ سرات والسلام کی جو نیند تھی اس لیے کہ آپ کا دل مبارک جاگ رہا ہوتا تھا اور بعض دفعہ وضو اس کے بعد ڈائریکٹ آپ نماز پڑھ پڑھاتے تھے بلکہ اکثر آپ کا تحجد میں یہ معمول ہوتا تھا کہ رات کو آپ اٹھیں اس وقت آپ وضو فرماتے تھے پھر تحجد پڑھ کے آپ تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے اس میں بعض دفعہ اتنی نیند بھی آ جاتی تھی کہ آپ کے سانس مبارک کی آواز آ رہی حض بلال تشریف لاتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے تو آپ پھر ویسے اٹھ کے آپ نماز پڑھاتے تھے کیونکہ آپ کی جو نیند تھی وہ آپ کے لیے ناقص وضو نہیں تھی اور آپ کا دل مبارک جاگرا ہوتا تھا اور یہ تمام انبیائی کرام کی یہی شان ہے پانچویں حدیث ان سے مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انََََََََََ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوا ادا فراشى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر مبارک پر آپ تشریف لاتے تو قلا آپ یہ دعا پڑھتے الحمد للّہ لدى قامنا و سقانہ و كفانہ و اعوانہ فكم لاكافي و لام فرماتے ہيں كہ قالي صلاۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃسلام جب بصر پر تشریف لاتے تھے تو یہ دعا بھی پڑھتے الحمد للہ اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے اتامنا جس نے ہمیں کھلایا وسقانہ ہمیں پلایا وہ اور ہمارے لیے وہ کافی ہو گیا وہ اہوانہ اس نے ہمیں ٹھکانہ دیا تو چار اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا اس نے ہمیں کھلایا پلایا اس نے ہمیں ٹھکانہ دیا اور وہ ہمارے لیے کافی ہو گیا کفانہ کافی ہوا اوانہ ہمیں ٹھکانہ دیا فکم کتنے ایسے لوگ ہیں میم اللہ کافی الحو اللہ ان کے لیے کافی نہیں ہوا نہ اللہ نے ان کو ٹھکانا دیا تو یہ اللہ کا شکر انسان ادا کرے الحمد للہ اللہ دِی قامانہ وسقانہ و کفانہ و میں اللہ کافیہ اللہ کتنے لوگوں کو اللہ نے ٹھکانہ نہیں دیا ان کے لیے اللہ کافی نہیں ہوا ہمارے لئے اللہ کافی ہے اللہ نے ہمیں ٹھکانہ بھی دیا آخری حدیث سیدر ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا آر رسا بل آق علیہ جب رات کو آپ آرام فرماتے تھے تو استجاء اعلیٰ شکل دانی کروٹ پر آپ آرام فرماتے لیکن وہ ادا آر رسا الصباح جب بعض دفعہ رات کے آپ سفر فرماتے تھے تو اگر ٹائم زیادہ ہو تو آپ دانی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے لیکن بعض دفعہ آپ بالکل رات کے آخری حصے میں آپ لشکر کو روک کے تو آپ اس وقت آرام فرماتے تھے اس وقت آپ پھر گہری نیند نہیں سوتے تھے اس وقت آپ نصب و زیرا ہو اپنے بازو مبارک کو کھڑا کر کے وزار راس کفی اپنی ہتیلی پر سر رکھتے تھے تو اس وقت پھر آپ لیٹ کر ایسے اور بازو مبارک آپ کا کھڑا رہتا تھا ایسے اس پر آپ لیٹ کر آرام فرماتے تھے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ گہری نیند نہ آئے کچھ ہلکی سی نیند آ جائے آرام ہو جائے لیکن گہری نیند نہ آئے تاکہ اس سے نماز فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو آپ نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس طرح اگر وقت زیادہ ہو تو انسان صحیح سو جائے اگر بعض دفعہ انسان رات کو دیر تک کسی کام میں مشغول ہوتا ہے سفر سے آتا ہے اب ایک گھنٹہ رہتا ہے پونا گھنٹہ رہتا ہے آدھا گھنٹہ رہتا ہے تو اب انسان اس وقت اگر تھوڑا سا آرام کرنا چاہے تو اس وقت ایسے بازو کو کھڑا کر کے دائیں بازو کو ایسے اس پہ رکھ کے تھوڑی دیر سو جائے تاکہ گہری نیند اسے نہ آئے یہاں چھ حدیث سے امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے اور اس کے اندر چار دعائیں امام تر مزیر رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی ہیں سونے کی اور ایک اٹھنے کی دعا ہے سونے کی پہلی دعا ہے رب قینی عذاب یوم تب آس و اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے یہ دعا تین دفعہ پڑھنی ہے اللہ بسم کا امو تو و احیہ یہ اللہ تیرے نام پر زندہ ہوتا ہوں تیرے نام پر مرتا ہوں یہ دعا ہے اور تینوں کل تین دفعہ پڑھ کے وہ اپنے اوپر دم فرمانے ہیں اور چوتھی دعا ہے الحمد <سلام> للہ اللہ آمنہ و سطانہ و کفانہ و آوانہ فقم ممل لا کافیہ الو ولا یہ چار دعائیں یہاں پر مزیر رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی ہیں اور ایک آپ کے سونے کا طریقہ نقل فرمایا احادیث کے اندر اقالیہ صلاحات والسلام کے جو رات کے معمولات ہیں وہ کچھ آگے اواب میں آ رہے ہیں کچھ اور بھی منقول ہیں جن میں چند ایک میں یہاں پر اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں اقالی اصلات اسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ باوزو سوتے تھے تو انسان کو باوزوس ہونا چاہیے اس کی دو فضیلتیں ہیں ایک انسان جب باوزوس ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے ساری رات دعا کرتا رہتا یہ باوضوس ہونے کی فضیلت ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ انسان جب باوزوس ہوتا ہے تو ایک تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اور دوسرا جب بھی رات کو اس کی آنکھ کھلے اس وقت جو بھی اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول فرماتے اور بڑا مجرب وظیفہ اور یادی سے ثابت ہے کہ انسان باوضوس ہو جائے رات کو کسی وقت آنکھ کھلے اس وقت جو بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتے تو پہلی بات انسان باوضو سوئے اور ویسے بھی انسان ہر وقت باوضو رہے تو یہ بہت اچھی صفت ہے اور خاص طور پر رات کو بھی انسان وضو کر کے سوئے دوسری آپ بستر پر تشریف لاتے تھے تو اپنے بستر مبارک کو تین دفعہ جھاڑتے تھے ایسے صاف فرماتے تھے آپ نے حکم دیا کہ جب بھی انسان رات کو بستر پر آئے تو بستر کو ایسے جھاڑ دے کہ اس میں کوئی کیڑا مکوڑا کوئی اور چیز نہ ہو جو انسان کو نقصان دے ہو اب اس کے بعد چار یہ چیزیں ہیں جو انسان پڑھ لے جس میں یہ مؤوزین ہیں اور تین دعائیں اور ہیں اس کے علاوہ حدیث میں اقالیہ علیہ و اسلام کی اور چیزیں بھی آتی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اقالی علیہ و اسلام نے ایک صحابی کو سورہ کافرون پڑھنے کا کہا تو انسان سورہ کافرون بھی رات کو پڑھ کے سوئے بعض روایات میں سورہ بکرا کا آخری رکوع بلکہ آخری دو آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک ان کا پڑھنے کا بھی عادیس میں آتا ہے امیر المین سیدنا علی المرتضا رضی اللہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں کوئی عقلمند شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو رات کو سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر سو جائے آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وعطانا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها مكتسبت ربنا لا تعاخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا بي وعف عنا واخفر لنا ورحمنا انت مولانا فنسرنا على القوم الكافرین یہ چار پانچ لائنیں ہیں اور یہ دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی یہ اگر پڑھ لی جائیں تو آپ نے فرمایا کہ کفتہ انسان کیلئے دو آیتیں کافی ہو جائیں اور بعض Uh, علمان اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ قیام اللیل کی طرف سے کافی گوئے کہ اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی تو اس لیے ان دو آیتوں کو بھی سورہ بکرا کی جو آخری دو آیتیں ان کو بھی رات کو پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ اقالیہ صلاحت اسلام آیت الکرسی پڑھتے تھے اور اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان اگر رات کو پڑھ لے تو ساری رات اس کے شیطان اس کے قریب نہیں آتا اور اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے اور اس کے علاوہ اقالیہ صلاحت السلام رات کو سرہ تبارک الدی اور الفلامی سجدہ یہ دونوں صورتیں ضرور آپ پڑھا کرتے تھے تو اس لیے یہ دونوں صورتیں بھی انسان کو رات کو آپ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں شاہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں سونے سے پہلے بھی کسی وقت بھی نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں نوافل میں پڑھ سکتے ہیں ویسے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اور آج کل تو موبائل ہے آپ موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو کسی طرح بھی آپ پڑھ لیں تو یہ جو چار دعائیں یہ ہو گئی اور اس کے ساتھ سورہ کافرون آیت الکرسی سورہ بقرہ کا آخری رقو آخری دو آیتیں اور الفلامی سجدہ اور سورہ ملک یہ تقریباً چار چیزیں یہ ہو گئی تو یہ کل آٹھ چیزیں ہو گئی ہیں تو یہ اگر انسان رات کو یہ کام کر کے سوئے اور باوضو سوئے تو اللہ رب العزت گویا کہ اس کی ساری رات جو ہے نا اللہ نے بہت قیمتی بنا دی اب اس کی رات ساری قیمتی بن گئی اب انسان کی زندگی میں آدھا حصہ تو راتوں کا ہے تو اگر انسان اس طرح عمل کر لے گا تو اس کی راتیں قیمتی بن جائے گی اور سوتے سوتے انسان دعا بھی کر لے اور اگر بعض دفعہ انسان کہتا ہے میں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی تو ایک بہت زبردست عمل ہے بڑا مجرب عمل ہے کہ انسان بہت ہی آرام سے آپ تحجد کے لیے اٹھنا چاہیں تب بھی اٹھ سکتے ہیں اور آپ اگر جو ہے وہ ویسی نماز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تب بھی اٹھ سکتے ہیں سورہ ایک کاف کی آخری رکو اگر آپ پڑھ لیں آخری رقو پڑھ کے سوئیں تو یہ مجربات میں سے تجربے سے بات ثابت ہے کہ جس شخص کاف کا का آخری رقوع پڑھا اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے فلاں وقت میں جگا دے تو اللہ رب العزت اس کو جگا دیتے ہیں یہ تجربے سے ہے آپ جس وقت بھی یہ دعا کریں گے یہ پڑھ کے اللہ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے اور ویسے بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں تاجر پڑھنا چاہتا ہوں اٹھنا چاہتا ہوں آپ مجھے توفیق دے دیں میں نہیں اٹھ سکتا اپنی طاقت سے آپ مجھے توفیق دے دیں یا اللہ میں جماعت کی نماز میں شامل ہونا چاہتا ہوں باجماعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہے شیطان مجھ پر حاوی ہے اور میرا نقص مجھ پر حاوی ہے یا اللہ میں عاجز ہوں میں نہیں کر سکتا یا اللہ تو میری مدد فرما تو مجھے فجر کے اٹھا تو مجھے تاجد کے اٹھا تو مجھے نئے کام کے لیے اٹھا دے اللہ رب العزت آپ کو ضرور اٹھائیں گے آپ صرف دل سے ایک مرتبہ یہ دعا کر کے آپ سوچیں اللہ رب العزت آپ کو ضرور انشاءاللہ جگائیں گے اور اگر آپ کاف کا جو آخری رکو ہے آخری افح حاصل کا وہ بھی ساتھ پڑھ کے پھر دعا مانگے تو نور و نور ہے اگر اس وظیف پر عمل کر لے گا تو وہ تاجد کے لیے اٹھنا چاہے تب بھی اٹھ سکتا ہے نماز کے لیے اٹھنا چاہے تب بھی اٹھ سکتا ہے اخلیص علیہ و اسلام کی رات کے مزید بھی کچھ معمولات ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے دس میں بیان بیان کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق آفرمائے فرمائے رب ربک رب العزت الما یسفون وسلام علی المرسلین وحمد اللہ رب العم